پلا سید محم د والا لایت کی ایک شفق لے کر میرے مصطفی میرے کے اندھیروں میں رہی کل مختوم ایپسوڈ سیون بلادت بسادت اور حیات طیبہ کے چالیس سال ولادت بسادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں شیب بنی ہاشم کے اندر نو ربی یوم دو شمبے کو صبح کے وقت پیدا ہوئے اس وقت نو شیروان کی تخت نشینی کا چالیسواں سال تھا اور بیس یا 22 اپریل پانچ سو عیسوی کی تاریخ تھی علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری کی تحقیق یہی ہے ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے امام احمد اور دارمی وغیرہ نے بھی تقریبا اسی مضمون کی روایت نقل فرمائی ہے بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش قیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے یعنی ایوان کسرہ کے چودہ کنگورے گر گئے مجوسی کا آتشکدہ ٹھنڈا ہو گیا وہیر ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے یہ تبری اور بہیقی وغیرہ کی روایت ہے مگر اس کی صنعت پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اور ان قوموں کی تاریخ سے بھی اس کی کوئی شہادت نہیں ملتی حالانکہ ان واقعات کو قلم بن کی جانے کا قوی یہ موجود تھا ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد کے پاس پوتے کی قشقبری بھیجوائی وہ شادہ و فرہا تشریف لائے اور آپ کو قانع کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا یہ نام عرب میں معروف نہ تھا پھر عرب دستور کے مطابق ساتھویں دن قتنا کیا آپ کو آپ کی والدہ کے ایک ہفتہ بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سوبیا نے دودھ پلایا اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مصروح تھا سوبیا نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور ابو سلمہ بن عبدالعصد مغزومی کو بھی دودھ پلایا بنی سعاد میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور آساب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارے ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ زویب کے حوالے کیا یہ قبیل بن سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی ان کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزا اور کنیت ابو کپشا تھی اور وہ بھی قبیل بن اسعاد ہی سے تعلق رکھتے تھے حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے عبداللہ، اللہ انیسا حذافہ یجامہ انہیں کا لقب شیما تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے حوالے کیے گئے تھے اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو کی اس کے کے تعلق سے کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی تفصیلات انہی کی زمانی سنیے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی ساتھ کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں یہ قہد سالی کے دن تھے اور قہد نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گری پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اونٹ کی کی سکتی تھی بس ہم بارش اور کی آس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہشت کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھی سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا مگر صرف مجھے کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے دیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امٹ پڑے اور سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اونٹ نی گئے تو دیکھا کہ اس کتھن دودھ سے لبریز ہے انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے بابرکترو حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا میں اپنی اسی خستہال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی او ابو زویب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے ذرا ہم پر مہربانی کر آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہاں ہاں بخود یہ وہی ہے وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی قاس ہے پھر ہم کہ میں اپنے گھروں کو آ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قہت زدہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی ہم دوہتے اور پیتے جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے سے کہتے کہ کم وقت جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا جب میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور قید کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ دو سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹیلا ہو چلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ میرے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکے کی وبا کا خطرہ ہے درست ہمارے مسلسل اسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دی دیا واقعہ شق صدر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شق صدر سینے مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر پٹکا اور سینا چاک کر کے دل نکالا پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو تشت میں زم زم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا ماں کی آغوش محبت میں اس واقعی کے بعد حضرت حلیمہ کو قطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا چنانچے والدہ محبت میں رہے ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یسرف جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی میت میں کوئی پانچ سو کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئی لیکن ابھی ابتدان راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں دادا کے سائے شفقت میں جذبات نیا چرکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کرید دیے تھے عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رکت تھی کہ ان کی اپنی سلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی نہ تھی چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس سہرہ میں لا کھڑا کیا عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوننے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے کانِ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد بیٹھ جاتے عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے ابھی آپ کم عمر بچے تھے آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو بخدا اس کی شان نرالی ہے پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فش پر بٹھا لیتے اپنے ہاتھ سے پیٹ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے آپ کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سائے شفقت اُڑ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جو آپ کے والد اللہ کے سگے بھائی تھے آپ کی کفالت کی وسیعت کر گئے تھے شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا آپ کو اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا مزید اعزاز و احترام سے نوازا چالیس سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی روح مبارک سے فیضان بارہ کی طلب ابن اساکر نے جلحمہ بن ارفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا لوگ قید سے دو چار تھے قریش نے کہا ابو طالب وادی قحت کا شکار ہے بال بچے کال کی کی زد میں ہیں چلیے بارش کی دعا کیجیے ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے بچہ ابر سورج معلوم ہوتا تھا جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹ کعبے کی دیوار سے دیکھ دی بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھوان دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا وہ خوبصورت ماوا اور بیواؤں کا محافظ ہے بحیرہ راہب بعض روایت کے مطابق جو تحقیق کی روح سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہے جب آپ کی عمر بارہ برس اور تفصیلی قول کے مطابق بارہ برس دو مہینے دس دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرا پہنچے بصرا ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے اس وقت یہ جزیرت العرب کے رومی مقبوضات کا دار الحکومت تھا اس شہر میں حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوساف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہے اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمدار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کیلئے جھکنا گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیپ کی طرح ہے اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں اس کے بعد بغیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو ملک شام نہ لے جاؤ کیوں کہ یہ خود سے قطرہ ہے اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا محمد ہی ہی وصل اللہ محمد والا آل وس وسلی اللہ وسلح اللہ پیشکش رہی